قرآن میں جنت کے بارے میں یات آئی ہے کہ یوتھ لو جنت اور رفال کہ جنت میں پیرڈائز میں ان لوگوں کو انٹری ملے گی جن کو اللہ نے پہچان کرا دی ہے یہ پہچان کیا ہے یہ پہچان یہ ہے کہ اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے اس طرح کہ یہاں جنت کی ساری چیزیں موجود ہیں لیکن بہت ہی لمٹڈ حالت میں آپ کے اندر جو جتنے بھی ڈیزائر ہیں جتنے بھی سینسز ہیں انجوائے کرنے کا کہ جو سینسز ہیں آپ کے اندر ان سب کے لیے دنیا میں موجود ہیں چیزیں لیکن جب آپ اس چیز کو پا لیتے ہیں تو بہت جلد آپ ڈسکور کرتے ہیں کہ بہت ہی لمٹ طور پر انجوائے کر سکا آپ کے اندر جو ڈیزائر ہے آپ کے اندر جو پرسنالٹی ہے وہ تو ان لمٹ جائیں چاہتی ہے ان لمٹ ہیپینس چاہتی ہے انلمیٹڈ فلفلمنٹ چاہتی ہے ان لمٹ لیکن جب آپ بہت کوشش کر کے اس چیز کو پا لیتے ہیں جو آپ چاہتے تھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو بہت ہی لمٹڈ یعنی جو اس کے اندر تھا میرے لیے انلمیٹڈ نہیں تھا یہ کیا ہے یہ اس بات کا یعنی خدا نے آپ کو اس طریقے سے یہ بتانا چاہ ہے کہ اے بندے تو پہ کو ڈسکور کر اپنے تجربے کے ذریعے سے کہ جب تمہارے اندر انلمیٹڈ طور پر اپنے فلفلمٹ کا جذبہ ہے تو, تو اس کا سامان بھی ہونا چاہیے وہ کہاں ہے وہ جہاں مجھے انلمیٹڈ طور پر میں انجوائے کر سکوں اور مجھے خوشیاں مل سکے تو اس وقت وہ دریافت کرے گا کہ وہ دنیا جو ہے یا جس کو میں کہتا ہوں ہیبیٹارٹ وہ دنیا پیراڈائز اس دنیا میں صرف اس کی پہچان ہے حقیقتاً وہ موت کے بعد ہے تو اسایت کا مطلب یہ ہے اسحایت میں جو ہے کہ جنت میں انٹری ان کو ملے گی جن کو خدا نے پہچان کرا دی ہے پہچان کا مطلب یہی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بار بار وہ چیزیں ان کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بنتی رہیں اس بات کے لئے کہ وہ خدا کو پکا رہے ہیں کہ خدا دنیا میں تو میرے لیے صرف لمٹڈ جو ہے مقدر کیا تھا لیکن مجھے دیا ہے تو نے انلمیٹڈ اسپرٹ ان جذبہ مجھے پتا کیا ہے تو نے انلمیٹڈ مائنڈ کے ساتھ چیزوں کو میں ان لمٹ چاہتا ہوں حاصل کرنا لیکن جو چیز اویلیبل دنیا میں وہ سب لمٹ سب لمٹ ہے تو خدا کہاں ہے وہ تو وہ, وہ آپ کو قرآن آپ جب پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے جنت میں تو پھر یہ چیز آپ کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بن جاتی ہے دنیا میں لمیٹڈ ایکسپیرئنس آپ کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بن جاتا ہے کہ آپ ان لمٹ پیراڈائز کے لیے پکاریں اللہ کو کہ مجھے اس پہ سیٹ دے دے